بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جاء نصر الله جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی سیدون فی دین اللہ اور اے نبی تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصویر کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے